شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا, تلک جی جی سورت کا پہلے تھا بتایا نا میں کیا ہے نے اور رضاء کی رضا کیا ہے ابھی میں تسلی حضرت کی انامات ثلاثہ آکام ثلاثہ متفرَ بر انعامات ثلاثہ بسم اللہ رحمان وضح لذا سجا میرے محترم بات وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر ابتدا واحد کے اندر آپ چند دن بیمار ہو گئے اور تہجد کے لیے آپ نہ اٹھ سکے سمجھے جی پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ جبریل بھی نہ آیا وہی لے کے تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے کافروں نے حضور کو کیا دینے شروع کر دیے تانے کہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے بلکہ ایک خبیصہ عورت تھی حضور کی چچی ابو لہب کی بیوی اس نے کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے نوز بلّہ اور جبریل کے بارے میں یہی کہا کہ شیطان آتا چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے سورت نازل کی اس میں تسلی حضرت کے لیے وضحاء ول لزا سجا بیان شواہد وضحاء ظحاء کے تین معنی لکھیں جی۔ ظہا کا من چاشت بھی ہے چاشت کا وقت اور کا من دن بھی کر سکتے ہیں اور کا من وجہ نبی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کا رخسار ایک دفعہ میں نے بیان کیا کہ سمراد حضور کا چہرہ بھی ہے رخسار بھی ہے تو ایک بالی صاحب نے چٹ لکھ کے بھیج دیا کہ تو بدتی ہو گیا ہے تو اس لیے میں نے حوالہ لکھ دیا ہے کہ واج النبی تفسیر کبیر میں ہا لکھ لو تفسیر کبیر والے نے وضحاء کا معنی یہ بھی کیا ہے کیا حضرت کا چہرہ واج النبی اب سنو جی واللیل ول سجا کسم چاشت کی نمبر اے قسم ہے کس کی دن کی کیونکہ کہ آگے رات ہے نا تو لہٰذا قسم کس کی ہونی چاہیے دن کی ہونی چاہیے اور تیسرا میں نے کیا ہے قسم ہے وجہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی پھر لائل سے مراج کیا ہو حضور کی زلفیں ہوں آپ کے چہرے کی قسم اور آپ کی ظلفوں کی قسم باقی تم کہو کہ حضور اللہ اللہ تعالی حضور کے چہرے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں جی میں کہوں گا آگے آ رہا ہے بل آدی آتے زبان اللہ تعالیٰ تو گھوڑوں کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھو گھوڑوں کی قسم کیوں کھا ہے وہ تو جانور ہے <laughs> بھائی شاہد بنانے کے لیے جب گھوڑوں کی کسمیں کھانا جائز ہے تو حضور کے چہرے کی قسم نہ جائز ہے کیونکہ اصل دعویٰ آگے آ رہا ہے ما ودہ کا ربوں کا بما کلا لکھ لو جواب قسم لکھو جواب قسم اور تسلی خاتم لمبیا دعوی یہ کیا گیا کہ جس طرح کافر کہتے ہیں نا کہ خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے اے میرے محبوب میں نے آپ کو چھوڑا نہیں کافر نے یہی کہا نا کہ خدا ناراض ہو گیا تجھ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں نے آپ کو چھوڑا نہیں سمجھے نہ بوز رکھا اس کی دلیل کیا ہے وزا وا سجا دیکھو کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے جب رات آ جائے تو تم کیا کہتے ہو ہمیشہ رات رہے گی یا دن آئے گا وہ دن کی امید ہے نا چلو آج اگر وہی بند ہے وہ چند دن وہی بند ہو گئی نا تو اس کے بعد وہی آئے گی جیسے رات کے بعد توقع ہوتی ہے کس کی دن کی تو ان کتاب واحد کے بعد بھی توقع کس کی ہوتی ہے کہ وہی اتر جائے گی کیا ہے اس کے اندر دن نہیں ہے رات ہی ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے دیکھو کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ آپ کے ساتھ بگز رکھا ہے تیرے حسین چہرے کی قسم اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم ایسے محبوبوں کے ساتھ بھی بوز رکھا جاتا ہے ایسے محبوبوں کے ساتھ بوز نہیں رکھا جاتا اور معنی سمجھ آ گیا اب یہی ہے قسم ہے زحا کی اور رات کی جب چھا جائے نہ تو چھوڑا تو کو تیرے رب نے تسلی لکھی نا جواب کے سمجھ اور نہ ناراض ہوا دوسرا معنی نہ بوز رکھا ولال تو خیر اللہ کا من عام طور پہ مانا یہ کیا جاتا ہے کہ آخرت بہتر ہے کیسے دنیا سے میں یہ مانا کرتا ہوں کہ آپ کی ہر آخری گھڑی بہتر ہے پہلی گھڑی سے یہ مانا ہے آپ کی ہر آخری گھڑی بہتر ہے سے بھائی اللہ اپنے محبوب کو اونچے مرتبے بھی لے جا رہے یا نہیں جی اللہ تعالیٰ حضرت کو اونچے مراتے پہ لے گئے نہیں یہی فرمایا کہ آپ کی ہر آخری گھڑی بہتر ہے کیسے پہلی گھڑی سے یہ من عالیشان ہے والا صوفیو تی کر کا رب طرزہ ان قریب دے گا تجھ کو رب تیرا پس راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو اتنا دے گا کہ تو کیا ہو جائے گا راضی ہو جائے گا وہ کیسے جی راضی ہو گئے گا آپ حدیث سنو ان علی رضی اللہ تعالی ہو ان رسول اللہ صلی اللہ سلم کال اشفل امتی کیا امت کے دن میں اپنی امت کی کیا کروں گا سفارش کروں گا حتیٰ یوناد یا ربی اتنے تک کہ میرا رب کیا کرے گا ندا کرے گا مجھ کو آ محمد اے محمد اب تو, تو راضی ہو گیا ہاں اپنی امت کو چھڑا کے میں کہوں گا اے رب رضی تو اے میرے پروردگار میں راضی ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اتنا دے گا ایک امت کے گرہ کو چھڑے گا دوسرے کو تیسرے کو اتنا اللہ تعالی آپ کو دے گا کہ تو کیا ہو جائے گا راضی ہو جائے گا سمجھے جی یہ رضا ہے سمجھے جی ایک بزرگ کہتے ہیں عالم یور ذکر الرحمان فی سورت الزہرا فہا شا کا انترزا وفی نا معذب اے محبوب خدا سورت الزہرا کے اندار اللہ تعالی نے تیری رضا کا ذکر کیا ہے کہ تو میرا محبوب سفارش کرے گا اپنی امتوں کی اور تجھ کو میں کیا کر دوں گا راضی کر کے رہوں گا تو ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت اللہ سے اور تیری صفات شفیع اور مذنبین سے کہ ہمیں تو دو دخی نہیں ہمیں تو دو دخی رہنے دے آپ تو باپ سے بھی ہم پہ زیادہ شفیق ہیں اتنا باپ بھی بیٹوں پہ شفیق نہیں جتنا محبوب خدا امت پہ شفیق تو حضرت ہمیں چھوڑ دیں گے دو میں جلیں نہیں چھوڑیں اللہ سے سفارش کر کے ہمیں لے جائیں گے جب اللہ نے آپ کو راضی ہی کرنا ہے تو فحادہ کا ان و وفینہ معذب ہمیں عذاب میں گرفتار ہو کے آپ نہیں برداشت کریں گے والا صوفہ یوتی کا رب و کا فترزہ یجید کا یتیماً فآوا واہ انعامات حضرت پہ تین انعامات جو اللہ نے دیا ان کا ذکر ہے انعامات اصلاثہ کیا نہ پایا تھا تو کو یتیم پر ٹھکانہ دیا حضرت کے والد پہلے فوت ہو گئے پیدائش سے اماں بھی پیدائش کے بعد جلدی فوت ہو گئی پھر دادا بھی فوت ہو گیا یتیم مکہ یتیمی کی حالت میں پڑ رہا ہے لیکن پالنے والا کون ہے خدا ہے تربیت اللہ کر رہا ہے کیا نہ پایا تھا تج کو یتیم پر نہ دیا اور پایا تج کوئی زالن, زالن کا من ہر جگہ گمراہ نہیں کیا جاتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کل, فی زلال کل قدیم وہ گمراہی تھی یا محبت تھی کس کی تو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر تھے اور اس کے متلاشی تھے کہتے تھے متلاشی تھے سمجھے تو ادھر بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی متلاشی راہ تھے کیونکہ حضرت نے جب ہوش سنبھالا نا تو حضرت کو نفرت تھی مکے والوں کی بت پرستی سے کبھی آپ نے بت پرستی اختیار نہیں کی اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی حتیٰ کہ بخاری شریر میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے بچے تھے آپ کو لڑکے لے گئے شادی کے اوبارہ اور شادی کے اوپر کیا تھے جی وہ گانے تھے گانے باجے تھے جب آپ وہاں پہنچے ابھی گانے باجے شروع نہیں ہوتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو گہری نیند دے دی کیا اتنی گہری نیند دے دی کہ گانے باجے ختم ہوئے پھر جگوائے اپنے محبوب کی تربیت اللہ نے کی سمجھے بہت پرستی سے حضرت کو نفرت جب نفرت ہی بہت پرستی تھے تو حضور متلاشی ہوئے حق یا نہیں کہ یہ راستہ تو باطل ہے جس میں مکے والے چڑھ رہے ہیں میں کوئی راستہ حق کا تلاش کروں تو حق کی راہ تلاش کرنے کے لیے آپ غار حرا کے اندر جاتے تھے یا نہیں اللہ کی عبادت کرتے تھے جتنا آپ کو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا کی محبوب کی تلاش میں رہتے حق کی تلاش کے اندر رہتے آخر اللہ نے جبریل بھیج کے راستہ بتلا دیا اور پایا تجھ کو متلاش کی راہ فہذا راہمئی کی اور پایا تجھ کو غریب پسغنی کیا حضرت غریب تھے اور پھر عورت یہ ایک مالدار مکے پاک کے در بیبی خدیجہ تل کوبرا اس نے آپ کو پیسے دیے مزاربت پہ آپ نے تجارت کی اللہ نے بہت مال دیا نپا دیا پھر اس عورت نے دیکھا کہ آپ امین ہیں شریف ہیں نکاح کر یا نہیں بس مالک بن گیا اے پس غنی کیا یہ کتنی تھے جی انامات تین اب اس کے اوپر احکام ثلاثہ ہے پہلے انامات ثلاثہ تھے اب احکام ثلاثہ تین احکام ہیں جو متفرے ہیں انامات ثلاثہ پہ ابھی تین احکام بتفر بر انام آتے صلا پہلا انعام کیا تھا جی بتائیے کیا تھا علم جدید کا یتیمن جب آپ یتیم تھے تو لہذا آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یتیموں پہ کہ نکھ آپ نے چونکہ یتیمی کے حالت کے اندر پرورش پائی لہذا آپ یتیموں کو نہ دبائیں اور دوسرا کیا تھا متلاشی راہ تھے. اللہ تعالیٰ سے راستے کو مانگنے والے تھے لہذا آپ کے پاس بھی کوئی مانگنے والا آئے چاہے ہدایت مانگنے والا آئے چاہے دنیا مانگنے والا ہے اس کو نہ جھڑو کو اور تیسری کیا چیز تھی کہ آپ غریب تھے اللہ نے دنیا دار کیا آپ کو لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کا اظہار کریں کیا کریں آ لوگوں کے سامنے چاہے انعامات دینی ہو چاہے دنیا اب دیکھو اللہ نے ہمارے اوپر دین کا انعام کیا تو ہم سمجھا رہے تمہیں یا نہیں اظہار کرو اس کا دیکھو آ کام سلاسا متفر پر انعامات ثلاسا اے پر یتیم اس پہ کہر نہ کر دباؤ نہ وامہ سایلہ تیرے پاس کوئی سوال ہے تو اس کو نہ ڈانٹو واما بنے مت رب کا فادث